ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون سلاسون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي أبعادي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین یارب صلی وسلم دا امن آبدن اعلیٰ حبیبق اعلیٰ حبیبک الہمی ایک مرتد شریف پر السلی علیٰ على و ومولانا محمد وعلى علی عل ومولانا مولانا محمد وبارک وسلم وس علیہ اذرات محترم سب سے پہلے تو میں مرکز اہل سنت کی انتظامیہ اور ان کے بانی مبانی میرے ہم نام مولانا محمد الیاس گمن صاحب کو آپ کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں كے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ان چھٹیوں کے زمانے میں علماء طلباء اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بنا دیا ایک ہی چھت تلے بہت سارے موضوعات کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنے کا یہ بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یقینا جو جو موضوعات آپ سن کر پڑھ کر یہاں آئے ہیں سارے کے سارے ہی اہم اور ضروری ہیں جو آدمی جس کام میں خبا ہوتا ہے پھنسا ہوتا ہے اس کو تو وہی چیز نظر آتی ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں فتنائے قادیانیت کے تعاقب اور اس کے رد کے سلسلے حضرت والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ توجہ دیتے رہے کہ بھائی مجھ سے میرا علم جو ہے حاصل کر لو وہ فرماتے تھے کہ میری کوئی پچاس سالہ علمی جد وجہ ہے تجربات ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا لو اور الحمدللہ للہ انیس سو باون سے انیس سو باون سے انہوں نے یہ رد قادیانیت کا سلسلہ شروع کیا آپ کے پڑوس میں یہاں چوکیرا ایک بستی ہے کچھ لوگ وہاں جانتے ہوں گے دیکھے دیکھو تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انیس سو باون میں جب ٹنڈوال یار سندھ سے دورہ حدیث کر کے اور رد رفظ اور رد قادیانیت ملتان میں قائم کردہ دار المبلغین حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ دار المبلغین سے آپ نے تین ماہ کا رد قادیانیت کورس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا دوست محمد قریشی حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری اور حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحیم اللہ جمی کے ہاں سے رد رفظ کا کورس کر کے آئے تو پہلے پہلے ان کی تعیناتی انیس سو باون میں یہاں دارالحدا چکیرا میں تو والد صاحب نے اپنے احوال زندگی میں لکھا ہے کہ یہاں وہ پڑھاتے تھے شام کو وہ دیہاتوں میں جا کر وہ رد قادیانیت کا کوس کراتے تھے طلباء کو پڑھاتے تھے یہاں ایک مشہور ہستی آئے سرگودک ملک محمد اسلم چھیلا انہوں نے ایک تحریر بنا کر دی والد صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کام لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مولانا منظور احمد چنی اٹی اللہ علیہ نہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں آج میں اور میرا سارا گاؤں جو ہے وہ قادیانی ہو چکا ہوتا کوئی بستی کوئی کریہ انہوں نے اپنے پنجاب میں آس پاس میں نہیں چھوڑا اللہ یہ کہ وہ وہاں پہنچے ہیں بڑے بڑے سخت مناظرے بھی کیے ہیں اتنے بڑے شدید چیلنج بھی ہوئے کہ ادھر سرگوتے کے علاقے میں ایک جگہ والد صاحب ایک تقریر پر پہنچے تو جب مرزے قادیانی کے بخیے یہ تو ایک قادیانی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے مرزا صاحب کا تیہ پانچا کر دیا تو اس نے کہا کہ میں ایک سال کے اندر اندر منظور چنیوٹی کو قتل کر دوں گا قتل نہ کروں تو میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں ایک سال مکمل ہو گیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر پہنچ گیا اسی گاؤں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زندہ موجود ہوں ابھی تک میں اس اعلان کرنے والے آدمی سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ اپنی تحریر پر کیے ہوئے مواقع پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو الحمد بڑا کام کیا وفا لیکن کثر نفس یہ کہ وفات سے ایک دن پہلے یہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی کامیابیاں دی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آخرت میں میرا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن بنگلہ دیش میں سعودی عرب میں اور انگلینڈ میں جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے یہ رد قادیانیت کا کوس جویا کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جس میں اط کے ساتھ میں راج پر تشریف لے گئے ہم مسلمان حضور علیہ السلاۃ وسلام کے مراج جسمانی کے قائل ہیں مرزا قادیانی آپ کے معاج جسمانی کا بھی منکر ہے جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف آپ کو عطا فرمایا اس میں ایک بات یہ بھی تھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خاتم النبیین بنا دیا جائے تو کیا آپ اس بوجھ کو برداشت کر لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے بار تعالی یہ ذمہ داری میں ادا کر لوں پھر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کی امت کو اگر آخر العمّ بنا دیا جائے تو یہ وہ یہ بوجھ برداشت کر لے گی حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے پیارے صحابہ کا امتحان کیا ہوا تھا بڑی بڑی مشکلات میں آج تو بدبخت بھونکتے نا ان کو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی اور آز کی کہ اے اللہ میری امت آخر المم ہونے کا بوجھ برداشت کر لے گی اللہ پاک نے فرمایا جاؤ دنیا میں جا کر اعلان کر دیں جب آپ تشریف لائے میں سے واپس تو آپ نے اعلان فرمایا آنا آخر الم وانتم و آخر الم میں <سؤال> آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہوں <سؤال> وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ پاک نے آپ کو عرش برین پر بلا کر پہنایا تھا یہ قادیانی اس تاج کو چھیننا چاہتے ہیں جب مرزا قادیانی کہتا ہے میں ایسی نبوت نہیں ایسی شریعت کو لانتی شریعت سمجھتا ہوں جس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہو میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں تو پھر ختم نبوت باقی رہی نہیں نہ رہی وہ تو تاج چھین کر لے گئے نا تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قادیانی در حقیقت اس ختم نبوت کے عقیدے کے استاج کے ڈاکو ہے یہ ڈاکو ڈاکا مارتے رہیں اور ہم مزے کی نیند سوتے رہیں یا ہم اس مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہ سمجھے پھر وہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوا کہ نہ ہو ہے <تصفح> کہ نہیں بات اور والد صاحب فرماتے تھے یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو خدا کی خدائی محفوظ رہتی ہے مصطفیٰ کی مصطفی محفوظ رہتی ہے اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں ہے نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی باقی رہتی ہے اور نہ اللہ پاک کی وہ خدائی جو ہے یعنی ربوبیت وہ بھی محفوظ نہیں رہتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو نبی آ جائے وہ بھی سچا یا اس کو نبی مان لیا جائے تو پھر اس کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے, ہے کہ نہیں بات ایسے ہی ہے نا مسئلہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایسا ہی ہے نا شریعت کا مسئلہ نبی پاک صلم میں راج سے تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں راتوں رات بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کیا ہوں وہ بیت المقدس سے پہ ساتویں آسمان تک کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوا تو مشرقین نے انکار کر دیا تھا ایسے ہی ہے انہوں نے کہ وہ مولانا چنی والی چنگاری اس کے سینے میں لگا دی اب وہ قادیانیت کے پیچھے پڑ گئے تو یہی جو ہے پندرہ روزہ رد قادیانیت کورس یہ وہاں ایک کاپی کی شکل تھی چونکہ وہ دو تین ہزار آدمی شریک تھے وہ کاپیوں کی فوٹو کاپی کرانا مشکل تھا انہوں نے اس کو چھپوا لیا پھر مولانا سلمان منصور پوری مولانا حسین مدنی کے نواز سے ان حضرات نے کہا اس کو تو چھاپنا چاہیے لہذا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا رد قادیانیت کے ذرع اصول اور وہیں سے تعلوم دیوبند سے وہ چھپ گئی تو وہ شاہ عالم گورکھپوری انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کا ہندی زبان میں ترجمہ کر دیا اس وقت صورت حال یہ ہندوستان کی کہ وہ مولانا شاہ عالم گورکھپوری وہ قادیانیوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور قادیانی آگے آگے دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کتنے سو کتنے سو قادیانیوں کو وہ مسلمان بنا چکے ایک ایک ایک دیا ایک چراغ جوتا تقریبا پانچ لاکھ صفحے ان کو وہ چونکہ ہندوستان میں تھے نا تو قادیان ہندوستان میں وہ قادیانیوں کے رسالے کتاب چے، یہ وہ کو پانچ لاکھ صفحات کا انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کروا کے ایک لائبریری بنا دی ہے رد قادیانیت کے خلاف تو یہ ایک بہت بڑا عالمی استعماری فتنہ ہے چند لمحوں میں آپ یہ سمجھیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ در حقیقت کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے مذہبی گروہ نہیں ہے اب ایک مذہب بن گیا لیکن یہ قادیانی فتنہ مارضِ وجود میں کیوں آیا یہ ایک کتاب تحریک احمدیت جو والد صاحب اس کا مطالعہ کر رہے تھے وفات سے صحیح 24 گھنٹے پہلے میں ان کے پاس ہم سارے بچوں کو لے کر گئے ملنے آخری دیداری تھا زندگی کا تو اس وقت لیٹ کر اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے وہ کتاب نیب کے ایک ڈائریکٹر نے لکھی ہے اس میں ایک چیپٹر ہے کہ یہ قادیانی فتنہ کیسے مہارت وجود میں آئے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سو انتر میں انگریز جو برے صغیر پر قابض تھے انہوں نے ایک سوال رکھا اپنے گماشتے جو تھے مربی تھے یا ان کے وہ مشنری آدمی تھے کہ ہم ہندوستان میں بڑا کام کر رہے ہیں پلے بناتے ہیں ہسپتال بنا رہے ہیں بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہ مسلمان پھر بھی ہمیں مارتے ہیں یہ کیا بات ہے اس پر ریسرچ کرو ایک سال ریسرچ ہوئی تو اٹھارہ سو ستر میں انگلینڈ میں انہوں نے گول میز کانفرنس بلائی وہاں سیالکوٹ سے لاہور سے جو ان کے پادری بڑے نمائندے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے ہندوستان کا سروے کیا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ عیسائی یعنی آپ لوگ جو ہیں برطانیہ سے یہاں آئے تاجر بن کے آئے تھے اور آہستہ آہستہ قابل بن کے جیسے اب امریکہ آیا پاکستان میں اس نے کہا جی ہم نے جو ہے اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے ہم نے ہندوستان سے وہ سیکورٹی ورکر لانے ہیں دو چار نہیں تین ہزار ہی ماشاء اللہ اکٹھی منظوری میں لگے تو یہ امریکہ اسی برطانیہ کی لائن پر جو ہے وہ چلا ہوا ہے بارہ وہ سیکورٹی گارڈ کے نام سے بندوں کو لاتے رہے آخر کرتے کرتے فوج بن گئی اور وہ قبضہ کر گئی ہندوستان تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ کہ آپ لوگ قابض ہیں وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ لوگ یہاں کے باسی ہی نہیں ہیں بدیسی لوگ ہیں آپ چونکہ قابض ہیں دوسرا مسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ عیسائی ہیں کافر ہیں وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں جہاد وہ جہاد سمجھ کے تمہیں مارتے ہیں اس لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی پیدا کرو جو کہ نبوت کا دعویٰ کر دے جب نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو یہ جو جہاد والا کنسپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو نکالیں گے کیونکہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے اور ایک اسلامی فریضے کو تو صاحب شریعت نبی منسوخ کر سکتا ہے کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو کہ نبو القداب کر دے اس سے پھر ہم یہ جہاد والی حرمت کا اعلان کروا دیں چونکہ سیدنا نہ علیہ اصلاح و کی آمد کے بارے میں آیات احادیث موجود تھیں تو انہوں نے اس آدمی کو خریدا مرزِ قادیانی نے اپنے خاندان کا جب تعارف کروایا ہے تو اس میں اس کے پہلے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہتا ہے وہ اس کے اس کے تعارف کا پہلا پہلی سطر یہ ہے کہتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو کہ اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے اس کے والد کو اس زمانے کے گورنر کے پاس کرسی ملتی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اس کو ہم کیا کہتے جنگ ازادی جنگ آزادی کہتے ہیں نا یہ اس قادیانی نے اس کو غدر لکھا غدر کہ یعنی غدر کمانا کا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی حکومت کے ساتھ دھوکا گیا کہتا ہے اس جنگ غدر کے زمانے میں میرے باپ نے پچاس سوار اور پچاس گھوڑے انگریز کی فوج میں شامل کی تھی اپنا بڑا بھائی ہے غلام قادر اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ سرکار انگریز کی نوکری کرتا تھا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایک گوشن شین آدمی تھا لیکن اس کے باوجود میں نے انگریز کی اطاعت اور اس کی تائید میں سترہ برس تک بقاعدہ کام کیا ہے چالیس چوبیس کتابیں چوبیس کتابیں اس نے گنوائی ہیں جس میں اس نے لوگوں کو انگریز کی طرح موڑ کرنے کا ان کے قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور آخر جو انگریز کی غرض تھی کہ بھائی جہاد کو حرام کر دیا جائے اس نے اعلان کیا چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جنگ و جداد وہ جس مقصد کے لیے انگریز نے اس کو تیار کیا تھا وہ کام اس نے وہ پورا کر دیا یہ بھی چلا اسی زمانے میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے حج حج کے لیے اٹھارہ سو انہتر ستر میں تو انہوں نے اجازت مانگی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی یہاں رہنا چاہتا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے تمہارا خالی وہاں پر موجود رہ نہیں اس کی سرکوبی کے لیے کافی یہ اٹھارہ سو ستر کی بات ہے حضرت نے پیشگوئی فرمائی اور ادھر سے انگریز نے اٹھارہ سو ستر میں اس مرزِ قادیانے کا انتخاب بھی کر لی تو در حقیقت یہ فتنہ قادیانیت کا فتنہ انگریز کی حکومت کو برے صغیر میں مضبوط کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے اس لیے مرزِ قادیانی نے اعتراف کیا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا اب میرے پاس تو اب وقت ہی بہت تھوڑا ملا میں نے سمجھے چلو تین گھنٹے مل جائیں گے تین موضوع ہیں تو ہر موضوع پر ایک ایک گھنٹہ لگ جائے گا لیکن یہ تو سارا ایک ایک ہی گھنٹہ اس میں کیا ہوگا مذاق ہی ہوگا صرف لیکن چلو مرزک یعنی کہ کچھ مذاق ہی ہو جائے اچھا اس کی اب لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتے بالکل مختصر میں کروں گا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کا نام تو آپ نے سنا ہم نے بھی نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا چلو مجھے تو ان کے دیکھنے کی زیارت کرنے کا موقع ملا خدمت کی وہاں ان کی خدمت میں رہے یہ مجھے یاد ہے عصر کے نماز کے بعد جامع علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں مسجد کا جو محراب ہے وہاں ایک چھوٹا سا پارک تھا حضرت بن نوری عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے جب مولانا انور شاہ کشمیری کا ذکر آتا تو حضرت ایسے کر کے جھومنے لگ جاتے جھومنے لگ استاد کا استاد کا ذکر کر کے جھومنے لگ جاتے وہ ایسے بولتے جیسے ان کے منہ میں شاید آ گئے ان کی باتیں سناتے کہ ہمیں استاد جب سبق پڑھاتے تھے تو فرماتے یہ بات آج سے میں نے چالیس سال پہلے فلاں کتاب میں پڑھی یہ بات میں نے آج سے پنتالیس سال پہلے فلاں کتاب کے فلاں نمبر سبیں پر پڑھی یہ یادداشت اور ان کا حافظہ تھا داروم دیوبند پتنی آپ گئے کہ نہیں گئے میں گیا اس کی لائبریری تین منزلوں میں تین کہتے ہیں کہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لائبریری کا مطالعہ کیا ہوا تھا جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو علامہ اقبال ان کی تعزیتی جلسے میں گئے تو دو باتیں گئیں ایک تو یہ بات فرمانے لگے کہ اسلام کی پانچ سو سالہ تاریخ میں علامہ انور شاہ کشمیری جیسا انسان پیدا نہیں ہو دوسرا شعر انہوں نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا میرے استاد ہیں مفتی رضا الحق صاحب اب وہ بھی دالوم ذکریہ علی نیزیا ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں ان شاعر بھی تھے بڑے تو ہم نے میوزی وغیرہ ان سے پڑھی بہت قیمتی قیمتی کتابیں ان سے پڑھی مذاقی آدمی بھی تھے شاعر بھی تھے تو بہرحال انہوں نے ایک اشعار کا مجموعہ بنایا اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے حق میں کہا ہے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حکیم الامت تھے فرماتے تھے کہ اسلام یقیناً مذہب حق ہے سچ مذہب ہے اس کے اسلام کے سچے ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا ہے اگر یہ اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو کم کم مولانا انور شاہ کشمیری اس مذہب کو قبول نہ کرتے یہ وہ انسان ہے جس نے حافظ ابن حجر اسکلانی کی بھی غلطی نکالی ہے اور کہتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ جیل میں تھے پتہ چلا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو فرمانے لگے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے آدمی تھے بچھڑ کر پیچھے رہ گئے یہ مولانا انور شاہ کشمیری دو ایک واقعہ اور دو ان کے ارشادات واقعہ تو یہ ہے کہ انیس سو چھپیس میں احمد پور شرقیہ بہاول پر وہاں کی غلام عائشہ لڑکی مسلمان تھی منگیتر اس کا مسلمان تھا کا نہیں ہو گیا اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ کافر ہے تو میں اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ نہیں کروں گی وہ مقدمہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اس وقت جامع عباسیہ بہاول پور میں موجود تھا نواب محمد صادق عباسی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خاندان سے تھے میں وہ سارا قلعہ وغیرہ بھی ان کا دیکھ آیا ہوں تو ان کا بنا وہ جامع عباسیہ بھی موجود تھا حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بہاول پور میں وہ ختم نبوت کا ایک مقدمہ لڑا جا رہا ہے تو حضرت ہر تاریخ پر ہندوستان سے بہاول پور جاتے ہیں ابھی یہاں سرگوت سے آپ پیمائش کر لیں سفر کی تقریباً بارہ گھنٹے کا سفر ہے بہاول پور اتنا ہی سفر پیچھے ہے ہندوستان دار دیوبند یعنی چوبیس گھنٹے کا سفر اس زمانے کی کیا بسیں ہوگی کیا ریل ہوگی ہر تاریخ پر وہاں تھے کہ اس کی پوری سماعت کی اس کو وکیلوں کو مضبوط کیا اور یہ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ اول تو مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو میں خود سن لوں گا او فرمایا کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ نہ ہوا بعد میں ہوگا لیکن یقیناً ہوگا اسلام کے حق میں فرمایا جو فیصلہ ہو وہ میری قبر پر آ کر سنا دینا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے حضرت علامہ انور شاہ کا کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی بالکل واضح ہو گیا وہ اپنی جگہ پر لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھ سات سال جب تک وہ زندہ رہے ہر تاریخ پر بہاول پور جاتے وہ کہہ سکتے تھے کہ ایک عورت کا مسئلہ ہے جامعہ باسیہ عوام موجود ہے بڑے بڑے علماء ہیں وہ کیس لڑ لیں گے لیکن حضرت کو اتنی فکر تھی آپ اندازہ کر لیں کہ اس مقدمے کے لیے وہاں جاتے تھے دوسری بات آپ مرد الوفات میں تھے کہتے ہیں خونی بواسیر تھی بڑے شدید بیمار تھے چل پھر نہیں سکتے تھے تو ع حکم فرمایا کہ سارے ہندوستان کے علماء کو اکٹھا کیا اکٹھا کیا گیا دار العلوم دیوبند کی مسجد میں سارے اکٹھے ہو فرمایا میری چارپائی اٹھا کر مسجد میں لے چلو یعنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے چارپائی لے جائی گئی تو آپ نے چارپائی پر لیٹے لیٹے خطاب فرمایا فرمایا میں نے اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس قادیانیے سے بڑھ کر خطرناک فتنہ نظر نہیں آیا اور فرمایا اس صدی کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ یہ ہے اس کی سرکوپی کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالو یہ ایسا جہاد ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن بنوں گا دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں کیوں پہلا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو فرمایا کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے وہ اس لیے کہ اس آپ نے سن لیا کہ اس فتنے کو پروان چڑھانے والا کون تھا بھلا ملیز. کون تھا ہندوستان کا انگریز اور آپ نے اپنے بزرگوں سے سنو ہوگا کہ انگریز کی حکومت اس وقت اتنی لمبی چوڑی تھی کہ جس ملک سے سورج نکلتا تھا وہاں پر بھی برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی جس ملک میں سورج ڈوبتا تھا وہاں پر بھی انگریز برطانیہ کی حکومت ہوتی یہ تو براہ راست اس کی حکومت تھی پھر دنیا کے ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں چونکہ اس قادیانی فتنے کو انگریز نے خود پروان چڑھایا تھا یہ الو کا پٹھا جو بکواس کرتا تھا اس کو وہی کا الہام کا نام دے کر وہ برطانوی انگریز رات رات میں ٹیلس کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو تذکرہ ہے جس کو یہ وہی مقدس کہتے ہیں اس کا مرتب اس کا نام ہے جلال الدین شمس وہ انیس سو بیس میں فلسطین پہنچا ہے وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اے شخص حسن محمود اہدا انیس سو انانوے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انگلینڈ میں آ کر مسلمان ہوا توبہ طائب ہوا اس نے کہا وہ فلسطین کا تھا وہاں انگلینڈ میں رہتا تھا اور مرزا طاہر کا ترجمان تھا عربی کا ترجمان تھا وہ آ کر مسلمان ہوا کادیانی اس نے لانت بھیجی اس نے کہا میں قادیانی میرا والد قادیانی میرا دادا قادیانی اس جلال الدین شمس نے تین نسلوں کو قادیانی بنایا اچھا انیس سو بیس میں وہاں تھا فلسطین میں انیس سو چھبیس میں جب بہاولپور کا مقدمہ آیا تو وہاں آ کر اس مقدمے میں قادیانی وکیل کے ساتھ تعاون کرتے تھے یعنی ان کا جال جو ہے اتنا پھیلا ہوا تھا تو چونکہ اس کی ہر بات جو ہے ایک ہی رات میں پوری دنیا کے کونے پر یا کونوں کونوں تک پہنچ جاتی تھی اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ اس صدی کا سب سے خطرناک بڑا فطر ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے یہ آپ نے کیوں بات فرمائی اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کتا بڑا وفادار جانور ہے ہے کہ نہیں کتا بڑا وفادار جانور ہے گھروں میں کھیتوں میں جہاں جانور باندھے ہوتے ہیں ادھر ادھر فیکٹریوں میں لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تحفظ کے لیے اور کتے کا وصف ہے کہ جو بھی اوپرا پرایا آدمی غیر معروف اس کے محلے سے اس کی گلی سے گزرتا ہے کتا اس کو بھونکتا ہے ضرور ٹھیک ہے کہ نہیں بات اگر کوئی چور ڈاکو اس کے مالک کا نقصان کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی ٹانگوں میں پڑ جاتے کتا مر جائے گا کتا مر جائے گا لیکن اپنے مالک کا نقصان برداشت نہیں کرے ایسے ہے کہ نہیں بات حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ ہمیں یہ دین اسلام کی جو دولت ملی ہے کس کے صدقے و طفیل ملی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور آپ نے جو اپنی چھے چھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں سَائِرِ تو الاسابیا اس میں سب سے آخری چیز کیا بیان فرمائی و خوطم ابین نبی کہ میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا اسی کو ہم کہتے ہیں نا تاج و تخت ختم نبوت ہم یہ جو زندہ لگاتے نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد جو ہم کہتے ہیں یعنی وہ ختم نبوت والا تاج اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا تھا وہ ختم نبوت تب بھی باقی رہتی ہے جب اس کے بعد نبوت جاری نہ ہو اگر آپ کے بعد بھی نبوت جاری ہو پھر وہ ختم میں تو نہ, نہ رہی ایسے ہی بات ہے حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ وآلہ صاحب کے اساتیدہ میں سے انہوں نے ترجمان و سننا کتاب لکھی ہے اس میں ایک حدیث شریف انہوں نے نقل کیا ہے مولانا حافظ ناصر الدین خاک انہوں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں ترجمان و سننا کے حوالے سے یہ حدیث شریف بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جسم اطحر کے ساتھ میں پر تشریف لے گئے ہم مسلمان حضور علیہ السّلاۃ وسلام کے معاج جسمانی کے قائل ہیں مرزا قادیانی آپ کے معاج جسمانی کا بھی منکر ہے جب آپ تشریف لے گئے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 آنا آخر الامبیائی و ان آخر الم میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہوں وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ پاک نے آپ کو عرش بری پر بلا کر پہنایا تھا یہ قادیانی اس تاج کو چھیننا چاہتے ہیں جب مرزا قادیانی کہتا ہے میں ایسی نبوت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 ختم نبوت کے عقیدے کے استاج کے ڈاکو ہے یہ ڈاکو ڈاکا مارتے رہے اور ہم مزے کی نیند سوتے رہیں یا ہم اس مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہ سمجھے پھر وہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوا کہ نہ ہو <تصفح> کہ نہیں بات اور والد صاحب فرماتے تھے یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اثاثی عقیدہ ہے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 بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کیا ہوں وہ بیت المقدس سے پہ ساتویں آسمان تک اللہ پاک سے ہم کلام ہوا تو مشرقین نے انکار کر دیا تھا ایسے ہی انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لیکن سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے سنا کہ تمہارے دوست نے کیا بات کر دی انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ تو انہوں نے کہا جی وہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو میں تو راتوں رات گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو ایک مہینے کی مسافت ہے اور پھر وہاں سے اوپر سدرت المانتہا تک یہ بیت المقدس جانا ہی سمجھ میں نہیں آتا یہ اوپر کا جانا یہ یہ یہ بات آپ کی عقل میں آتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہا ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے سنا ہے تو آپ نے فرمایا میں پھر اس پر ایمان لے آتا ہوں کچھ دن آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا کہ بن دیکھی چیز پر بن دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے غائب رہے پھر واپس تشریف لائے اس سے بڑی بڑی باتیں آپ فرماتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے میرے پاس بھائی فرشتہ جبریل امین آئے ہیں انہوں نے یہ صورت مجھے سکھائی ہے بتائی ہے وہی آئی ہے ہم تو آپ کو دیکھ بھی فرشتے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے تو ہم تو آپ وسلم کی بات پر ایمان لے آتے ہیں تو سچے مومن کی شان یہ ہے کہ نبی جب جو بات کرتا ہے اس پر ایمان لایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو شخص کسی کو اللہ کا نبی مانتا ہے پھر اس کی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے نا اب دیکھو اگر نبوت ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہ ہو اور نبوت کو جاری مانا جائے نبوت کو جاری مانا جائے اب جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو پھر نبی ماننا پڑے گا ان جے نبیوں میں سے ایک یہ ہوا مرزا کا دیانی اس کی کتاب ہے تذکرہ اس کے نیچے باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے یعنی وہی ہے مقدس چونکہ وقت نہیں ہے وہ ہم تو دکھا نہیں سکتے حوالے تو اس کتاب میں کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر وہی کی اور مجھے کہا انہیں فضل تو کا العالمین تو <العرسلت> ال کم جمیا کہ اے مرزا تو کہہ دے کہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے ان تمام انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ نہیں تو اس اس روایت کے مطابق اس نے اپنے آپ کو حضور علیہ وسلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا اور آگے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا تو کہہ دے قل ارسل تو الہی کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اب اگر اس وہی پر ایمان لایا جائے تو مصطفیٰ کی مصطفی باقی رہتی مرزا قادیانی اسی کتاب میں بختا ہے کہتا ہے کہ اللہ نے میری طرف میری طرف وہی کی وہ مجھے کہا انماں ام رکا ذرا الفاظ دیکھیں ان نما ام رکا اضا ارت تشعی ان, ان تقو کن فکو کہ اے مرزا تیری شان یہ ہے کہ تو جو کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو کہے گا کن ہو جا ف وہ کام ہو جائے گا لانا تو بھیج دو مرزے کے اوپر مرزے پہ لانا مرزے پہ لانا اگر اگر اس بئی کو سچا مانا جائے پھر خدا کی خدائی محفوظ رہتی اس تجال نے اسی کتاب میں کہا ہے ارت ان خلیفہ فخلقت آدم ان خلقنا نل انسان فی آسانی تقویم میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں فخلقت آدم میں نے آدم کو پیدا کیا حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا یا مرز قادیانی نے ویسے بھی آدمی عقل سے سوچے کہ اس دجال بے غیرت کے بچے نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس اس لیے بتائی ہے یعنی اس علیہ الصلاط و السلام سے بھی ایک ہزار آٹھ سو چالیس سال بعد پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ الصلاط وسلام تو کوئی پچیس تیس ہزار سال پہلے پیدا ہوئے جو بدبخت خود پچیس تیس ہزار سال بعد پیدا ہوا ہو وہ اپنے سے تیس ہزار سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کو پیدا کر سکتا ہے لیکن اس بےغیرت کے بچے نے یہ بات کہی ہے اگر ہم حوالہ پیش نہ کر سکیں جو سزا چور کی وہ سزا ہماری اور اگر وہ یہ بات پکے پھر یہ لوگ کہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا تو آپس میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں ہے یہ مولوی ہمیں ایسے ہی بلا وجہ کافر گردانتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں صدقات خیرات کرتے ہیں پھر بھی مولوی جو ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں بھائی اگر مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے روزے رکھنا نمازیں پڑھنا صدقات خیرات کرنا تو یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے نا تو پھر ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو مرز قابی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقات خیرات کرتے ہیں تو پھر مرز بشیر الدین بے غیرت کے بچے نے یہ کیوں کہا ہے کول مسلمان جو حضرت مسیح مود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے ان کا نام بھی سنا ہے یا نہیں سنا کہ وہ سارے کے سارے کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں وہ ہمارا کلمہ نماز روزے وہ کہاں گئے اور اس مرزا دجال نے غلام کا نے اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام اس میں وہ بکتا ہے کہ اللّین ختم اللّہ علا قلوب فہم لا یکملون کہ یہ جو میری کتابیں یہ یہ آئین کمالات اسلام اور توضی مرام فلانی فلانی چراغ سے کتابیں کہتا ہے یہ جو کتابیں میری ہر مسلمان ان کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ان سے دفاع اٹھاتا ہے اور میرے دعوی کی تصدیق کرتا ہے اللہ ذریط البغایا سوائے کنجریوں کی اولاد کے سارا وقت یہ سارا وقت اس میں ختم نہ کر دیں آپ یہ بتائیں آپ میرے قادیانی کو نبی مانتے میں بھی نہیں مانتا تو میرے سمیت پھر ان کے نزدیک ہم کیا بن گئے کنجری کی اولاد ہمارا کیا گناہ ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے تو جو قادیانی اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں سوال ہم بھی یہ اعتراض ان کے اوپر دوہراتے ہیں اگرچہ والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی نے ہمیں کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کی ہے مگر یہ فتویٰ اس کے اوپر فٹ ہو گیا <تصفح> وہ کیسے <تصفح> وہ اس طرح کہ اس کا فتویٰ یہ ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے کنجری کی اولاد اب مرز قادیانی کی ایک بیوی تھی اس کا نام تھا حرمت بی بی ویسے اس کو پھجہ کی ماں کہتے تھے دی ماں تو اس کا بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا فضل احمد چھوٹا تھا اس کا نام تھا سلطان احمد یہ دونوں مرز قادیانی کو اوپر ایمان نہیں لے آئے پھجا جو تھا فضل احمد اس کو کیوں کہتے ہیں دی ماں اس کو کہتے تھے کہ نام بگاڑ کر کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے نا اس کو وہ فضل آمد کا بن گیا پھجا پھجا تو اس کی ماں کو پھر کہتے تھے پھجے دی ماں تو اب یہ فضل امن اس کے اوپر ایمان نہیں لایا مرزا قادیانی کے زمانے میں مر گیا اور یہ ملتان میں سب ایک تھا اس کی میت یہاں لائی گئی اور مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ اس نے جنازہ نہیں پڑھایا کیوں اس لیے کہ وہ پھجا اس کی ماں حرمت بی بی اس کا دوسرا بھائی تھا سلطان احمد وہ مرز قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لائے دی. اب مرز قادیانی کے فتوے کے مطابق جو اس پر ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے تو پھجا جو ہے اس کے اوپر ایمان نہ لے آیا تو وہ پھر کیا بن گیا وہ کنجر بن گیا نا اور جو ہے اس کی ماں جو تھی حرمت بی بی وہ کیا بن گئی کنجری تو جس کے گھر میں وہ رہتی تھی وہ کیا بنا پھر خود کنجر بنا یا نہ بنا والے صاحب کہتے تھے بھڑ کنجر کنجروں کا بھی باپ ہے حرام زیادہ کنجر حرامی کتوں خنزیروں سور وز پاتر لیکن وہ الزام ہمارے اوپر لگاتا ہے اور ایک اور بات کہ اگر یہ خالی نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ ساری چیزیں یہ اسلام کی نشانیاں ہیں تو میں گیا ہوں اریاض کی بستی یمامہ جہاں مسلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تھی اس بستی جو ویران ہوئی پڑی ہے اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا کوئی تیلا گھاس کا نہیں اگتا لیکن اس بستی میں میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد دیکھی وہ پتھروں سے مٹی سے بنی ہوئی تھی مسلمہ قذاب کی وہ مسجد تھی اس کے گاؤں کی اس کے علاقے کی مسجد تھی دو مندرہ مسجد ہم اس کے فوٹو بھی بنا کر لائے وہ بستی مسلمہ قذاب کے محلے میں بنی ہوئی تھی قذاب کذاب نماز نمازیں پڑھتا تھا اگر نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ اسلام کی نشانی تھی تو پھر ہمارا سوال ہے کہ سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کیوں کی تھی ٹھیک ہے اور ایک اس کے نماز پڑھنے کا حوالہ یہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کی وہ سجا نامی عورت جس نے نبو القداب کیا تھا اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ صلح ہو گئی وہ خاتون جو نبینی تھی نبینی جی اس کے ساتھ جب صلح ہو گئی تو صلح کے نتیجے میں نکاح بھی ہو گیا نکاح ہو گیا اسی خیمے میں تو اس نے خاتون نے کہا بھائی نکاح تو ہو گیا جیسے کیسے تو نے کر لیا تو اب کوئی میرا ماہر بھی تو مقرر کر دے حق مہر اس نے کہا تیرا حق مہر یہ ہے کہ پہلی امت جو ہے وہ پانچ نمازیں پڑھتی تھی اب تیری وجہ سے میں نے امت سے دو نمازیں معاف کر دی ہیں اب آپ کو پتہ چلا تین نمازیں پڑھنے والے لوگ ان کا تعلق کدھر ہے اللہ اللہ تو اس نے کہا کہ میں نے دو نمازیں تیرے نکاح کی وجہ سے معاف کر دی تو نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے نا پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کیوں کی ٹھیک ہے نا بات تو یہ مرزا قادیانی یہ وہ فتنہ ہے ابھی انشاءاللہ چند منٹوں میں اس کے عقائد جو ہے آپ لکھیں گے وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے اور عام لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے وہ ہمارے مرزا صاحب تو بس سر مجدد تھے مسلم اوت تھے اور تو کوئی بات نہیں تھی تو بھائی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے عقائد رکھوں گا حوالوں کے ساتھ ٹھیک ہے اگر وہ مجدد مسئلے نہیں ہے تو جن کتابوں میں اس نے خدائی دعوے کیے ہیں نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں پھر وہ کتابیں جھوٹی ہیں پھر ان کتابوں کے اوپر پیشاب کرنا چاہیے ان کو آگ میں جلانا چاہیے لیکن اگر وہ ساری کتابیں سمیت تذکرہ جس میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ابھی تک کا اس کو چھاپتے ہیں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ان عقائد پر ایمان اور عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بات پھر یہ عقیدے بھی رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا فرق ہی کوئی نہیں ہے اور ہمیں بھی وہ پاکستانیوں جیسے حقوق ملنے چاہیے یہ تو ناممکن ہے اب آپ یہ بات کچھ آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی کہ ہم اوقادیانی ایک ہیں یا مختلف ہیں وہ <متحد> ہے تو سارا گندی گند ہے تو سارا گندی گند یہ ایسا گندا فتنہ ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گندی گندے کھیل کھیلے یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ کا وضو بھی باقی نہیں رہے شاید کہ آپ کے اوپر غسل جو ہے واجب ہو جائے اتنا گندا اتنا گندا یہ فتنہ ہے لیکن اتنا آپ سمجھیں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا تین بڑے بڑے مسئلوں میں اختلاف نمبر ایک مسلمان کہتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلاۃ وسلام سے شروع کیا تھا وہ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو ٹھیک ہے اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں جب کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور مرزا قادیانی بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے اس کے اپنے دعوے بھی ہیں اور ابھی آپ کو میں نے اس کے مرزا بشیر الدین ملعون کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیا اس کا ایک دوسرا بیٹا بشیر احمد میں اس نے اپنے ابے کی کتاب لکھ سیرت علما دی اور اس میں وہ روایتیں نقل کرتا ہے مرزے کے نعوذ باللہ صحابیوں سے اپنی ماں سے ادھر ادھر سے جب بھی کوئی روایت شروع کرتا ہے اس پر نمبر لگے ہوئے جیسے بخاری شریف کے حدیث کے نمبر ہیں نا ایسے نمبر لگے ہوئے وہ ہر روایت سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بڑی کوئی مقدس بات بڑی پکی بات لکھی جا رہی ہے وہ آرام زادہ کہتا ہے بشیر احمد امے کہ ایک شخص حضرت موسی پر تو ایمان لاتا ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتا یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہے لیکن حضرت مسیح مود پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ کافر ہے بلکہ پکا کافر و دارہ اسلام سے خارج ہے تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت وہ کہتے ہیں اجراء نبوت وہ کہتے ہیں نبوت جاری دوسرا اختلاف ہمارا ہم یہ کہتے ہیں کہ عیصۂ اصلاۃ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہو کر آئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے انجیل کے چاروں نسخے متی یونا مرکز لوکا چاروں نسخوں کے اندر حوالے موجود ہیں کہ آپ آسمانوں پر اٹھائیں گے نیچے اتارے جائیں گے جب کہ اس کے بالمقابل مرزا کا کہتا ہے کہ وہ جو تھے یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے کچھ زخمی کر دیا تھا انہوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھوڑی تھوڑی جان تھی پھر جان زیادہ آ گئی تو فلسطین سے بھاگ کر مقبوضہ کشمیر آ گئے اور سری نگر میں رہنے لگ گئے ستاسی سال وہ یہاں زندہ رہے اور آخر فوت ہو گئے محلہ یار خان میں دفن ہو گئے اب انہوں نے کوئی نہیں آنا ان کی جگہ میں عی صاحب نے مریم بن کر آ گیا ہوں تو یہ بھی چھوٹا موٹا اختلاف ہے کاتانی کہتے ہمارا تو مسلمانوں سے اختلاف ہی کوئی نہیں تیسرا کسب مرزا ہم کہتے ہیں کہ مرزا کا دیانی اپنی تحریرات کی روشنی میں دنیا کا بدترین پرلا پرلے درجے کا جھوٹا منافق غدار گو کھانے والا انسان تھا یہ گو کھانے والا میں نے کیوں کہا علامہ خال محمود صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہے کبھی کبھی اب بیمار ہو گیا اب زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں تو ہم افریقہ میں تھے یہ آپ اصول مناظرے میں اس بات کو آپ شامل بھی کر لیں کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے نا ہمارا مناظرہ طے ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی ایک موضوع ہمارا ہوگا ایک موضوع تمہارا ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو قادیانی نے کہا ہمارا موضوع ہوگا حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ ایک تو نہیں ہے یہ تو دو ہے حیات و وفات عیشہ یا حیات کا ہو یا وفات کہو اچھا جب ہو گیا تو انہوں نے پوچھا علامہ صاحب اب آپ کا کیا موضوع ہوگا مناظرے کا علامہ صاحب نے فرمایا کہ میرا موضوع ہوگا مناظر کا کہ مرزا قادیانی دن گو کھاتا تھا انہوں نے کہا لو جی علامہ صاحب یہ بھی کوئی موضوع ہے یہ گو کھانا یہ کوئی موضوع ہے علامہ صاحب نے کہا بھائی آپ نے وفات مسیح کا موضوع بنایا میں نے کوئی اس پر اعتراض کیا ہے یہ میرا موضوع ہے کہ مرزا نے گو کھاتا تھا تو اس کا ثابت کرنا تو میرے ذمہ داری ہے تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ابھی آپ انشاءاللہ شاء اللہ دونٹوں کے بعد آپ خود کہیں گے کہ مرزا قادیانی کو کھاتا تھا میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ شاء آپ خود کہیں گے اب بات یہ ہے کہ اتنی مختصر چیز جو ہے وہ آپ لکھ لیں کہ مرزا غلام قادیانی اس کا نام تو لکھ لیں اس نے ابے نے اس کا نام تو رکھا تھا غلام احمد قادیانی اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ دادے کا نام ہے عطا محمد اور پردادے کا نام ہے گل محمد زمین جمت نہ جمت گل محمد ہیں اس بدبخت نے اپنے خاندان کو بھی داغ لگا دیا وہ گل محمد تو مسلمان ہی ہوگا اچھا اس نے اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس بتائیے دو کال اس نے آپ نے کہے ہیں یہ کتاب البریہ ان کی کتاب ہے اس میں اس نے لکھا ہے ایک حوالہ بھی اس نے دیا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں وہ کہتا ہے میں سولہ برس کا تھا یا سترویں برس یہ تاریخ پیدائش لکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی بڑا ضروری ہے اس لیے کہ مرز کاتی نے اپنی عمر کے بارے میں ایک پیش گوئی کی ہے اس میں یہ تاریخ پیدائش بڑی کام آتی ہے لیکن چلو اگر اس کا موقع ملا تو تب اب آپ نے یہ بات تو لکھ لیا کہ ہمارا او کادیانیوں کا تین چیزوں میں موٹا موٹا اختلاف اب آپ یہ لکھ لیں مرز قادیانی کے چیدہ چیدہ عقائد ٹھیک ہے یہ لکھنا چاہیے یا جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو جائے پہلا دعویٰ ہے اس کا مجدد ہونے کا کہتا ہے جب تیرہویں صدی کا اخیر ہوا جب تیرہویں صدی کا اخیر ہوا اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا نے الہام کے ذریعہ مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے یہ کتاب کا حوالہ ہے کتاب البریہ حاشیہ اس کا حاشیہ ہے اس کتاب کا اپنا صفحہ نمبر ہے ایک سو تراسی لیکن یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قادیانی کی جو کتابیں تھی نا وہ تقریباً چوراسی کتابیں تھیں تو بعد والے لوگوں نے ان چوراسی کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کی تیئس جلدیں بنا دی ہیں اور ان کا نام رکھا ہے شاء اللہ روحانی خزائن سارا گند بنا ہوا وہ شیطانی باتیں تو روحانی خزائن کے بجائے اگر شیطانی خزان لکھ دیتے تو نام مناسب تھا لیکن بہرحال انہوں نے اس کا نام رکھا روحانی خزائیں تو روحانی خزان کی جلد نمبر تیرہ صبح نمبر دو سو ایک. ایک دعویٰ ہو گیا دو نمبر لگا لیں کہتا ہے میں معمور من اللہ او اول المؤمنین ہوں معمور جس کو اللہ تعالی حکم کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کرو یہ بھی کتاب البریہ ہے صبا نمبر ایک سو چوراسی اور شیطانی خزان یا روحانی خزان کا مختصر لکھنا ہو رے خے لکھ لیں جیل نمبر تیرہ صبا نمبر دو سو دو اب تمام انسانوں سے افضل ہونے کا دعویٰ نمبر تین لکھ لیں نمبر تین کہتا ہے اس کی وہی ہے انی فضلتک تو کا الل آلین کل اور سل تو میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرح بھیجا گیا ہوں تذکرہ وہ کرا وہی ہے مقدس تذکرہ تبادوم صفحہ نمبر ایک سو انتیس اچھا ایسا بے غیرت کا بچہ ہے بھائی تو ایک قسم کا دعویٰ کیا ہے اس سے نیچے کیوں اترتا ہے اب اس میں وہ اس کا ہے نا کہ تمام انسانوں سے افضل اب دیکھو نیچے اترتا ہے نمبر چار اللہ جہ شان ہو کہ وہی اور الہام سے میں نے مسیحل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تذکرہ تبادوم صفا نمبر ایک سو ستر بھائی جب تو سارے ہی انسانوں سے افضل ہو گیا تو مسیحلِ مسیح تو نیچے تر جائے نا پھر یہ دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اگر اب دیکھو اس کا متضاد برعکس یہاں پر مسیل مسیح کا دعویٰ ہے اب دیکھو نیا دعویٰ نمبر پانچ کہتا ہے اللہ نے مجھے وہی کی اور مجھے کہا جا کا, کا المسیح ابن مریم ہم نے تجھے مسیح نے مریم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بیچ میں مسیل مسیح کا لگانا ہے چلو ڈائریکٹ اس کو مسیح معود بنا تھا اب ایک آدمی مسیح مسیح بھی ہو اور خود مسیح مودود بھی ہو یہ جڑتی ہے بات اچھا یہ حوالہ ہے یہ بھی تذکرے کا حوالہ ہے صفا نمبر ایک سو اکیانوے دو سو بانوے اور دو سو تیئیس تباد ایسے ہی کتاب ہے اس کی ازالہ سوا نمبر پانچ سو تہتر اور روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو نو اب اگلا جیسے مداری کا عام ہوتا ہے نا تھوڑی دیر میں آم بن گیا کبھی کیلا بن گیا کبھی لنگور بن گیا یہ لنگور کا بچہ ہے اب دیکھیں کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا نے مجھے بشارت دی خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح معود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہے یعنی مسیح معود بھی ہے اور امام مہادی بھی ہے آپ نے احادیث میں پڑھا ہے امام مہدی کے بارے میں میں نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب جمع کی ہے عربعین ختم نبوت کے نام سے تو اس میں دس حدیث حضرت امام مادی کے بارے میں اس میں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ان کا پورا نصب نامہ بتایا ہے فرمایا یو وات کا اس ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا ان کے والد کا نام عبد اللہ ہوگا والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور یہ بے غیرت کا بچہ اس نے اپنا نام بتایا ہے نا غلام احمد اور حضرت امام مادی کا نام کیا ہوگا محمد یہ ہے غلام احمد اور حضرت امام مادی کی والدہ کا نام کیا بتایا آمنہ اور اس الو کے پٹھے کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی پرف مائی گسیٹی اور اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضی ابھی آپ نے لکھا اور امام مہادی کے والد کا نام ہے عبداللہ یہ ایک آدمی کا باپ جو ہے غلام مرتضی بھی ہو اور اس کا باپ عبداللہ ہو جس کے دو باپ اوپو وہ حلالی ہوتا ہے یا حرامی ہوتا ہے یہ <عرام> حرام زیادہ اس کو حرامی بننے کا شوق اچھا <عرام> تو اس کو اگر امام بھی مانا نہ پڑے تو اس کو قبیلہ قریش سے ماننا پڑے گا ٹھیک ہے نا ادھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ عیسائی ابن مریم بھی تو ہی ہے جی مسیح معود بھی تو ہے تو مسیح مہود تو ان کی والدہ کا نام کیا تھا مریم اس کی اماں کا نام کیا بتایا چراغ بی بی اس کے ابے کا نام ہے غلام اور تدا حضرت عیسی علیہ السلام کے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایک شخص ہے اس کا باپ ہے دوسرا اس کا باپ نہیں ہے دونوں تعریفیں ایک کے اوپر ثابت آ سکتی اور اگر آپ نصب نامہ پیچھے لے جائیں اچھا اس نے اپنا قبیلہ مغل برلاس بتایا اس کو اس لیے مرزا کہتے ہیں مرزا یہ مغل جو ہے نا اپنے آپ کو مرزے بھی کہتے ہیں بیگ بھی کہتے ہیں بہرحال اس نے اپنا قبیلہ مغل پرلاس بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں سے آئے تھے تو چلو مان لیا بھائی اس کا قبیلہ کیا ہے مغل اچھا امام مادی ہونے کے لیے قبیلہ کون سا ہونا چاہیے قریش اور قریش کے جد امجد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے ہی ہے نا اور حضرت عیسیٰ کے جد امجد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ایسے ہی نا بنی اسرائیل کی لڑی وہاں جاتی ہے نا تو حضرت حضرت عیسیٰ کی پشت میں پیچھے جائیں تو ان کے جد امجد کون ہیں حضرت اسحاق اور امام مادی کے جد امجد کون ہیں حضرت اسماعیل اور یہ کس قبیلے سے ہے مغل اب ایک شخص اپنے آپ کو مغل بھی کہتا ہے امام مادی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہتا ہے یہ مغل باپ یہ اسماعیلی باپ اور یہ اسحاقی باپ ایک آدمی کے تین باپ ہو سکتے ہیں یہ دجال کبھی اپنے آپ کو امام مادی کہتا ہے کبھی مسیح مہود کہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں چلیں اب یہ عہدہ پسند نہیں آیا تو ادھر سے تبدیلی ہوتی ہے لکھ لو نمبر سات اچھا یہ حوالہ جو ہے وہ اتمام الحجیہ ایک کتاب ہے اتمام الحجہ یہ جو پہلے آپ نے لکھا ہے اس کا سبا نمبر ہے تین اور روحانی خزائن جلد نمبر آٹھ صبا نمبر دو سو پچہتر ٹو سیون فائیو ٹھیک ہے اب کچھ رنگ بدلتا ہے گرگٹ کی طرح کہتا ہے جب کہ میں بروزی طور پر جب کہ میں بروزی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ لکھ رہے ہیں یا سینہ سینہ پر اعتماد ہے اچھا تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں میرے آئین ذلیت ذیل زل سایہ میں منعقس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا امامادی اور مسیح معود اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی کوشش کی ہے یہ کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ صفح نمبر آٹھ روحان خزائن جلد نمبر اٹھارہ صفح نمبر دو سو بارہ اب ڈائریکٹ نبی کا بڑھنے کا پروگرام نمبر آٹھ اس کے ایک وہی ہے کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا انا انہی بم القاد وبل حق انل ناح وبل حق اچھا اس الو کے پٹھے سے پوچھو بھائی کیسے اترا کس درخت پر بیٹھا ہوا تھا یا کس کھمبے پر چڑھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اوپر سے نیچے اتارا نبیوں کے لیے اتارنے کا لفظ آتا ہے یا ارسال کا آتا ہے اس بغیرت کو اللہ نے کیا ہے کہتا ہے مجھے قادیان کے قریب اتارا تو قادیان کے اندر ہی اتر جاتا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انلنا ہو قریب امن القادیان کوئی حکمت ہوگی بہرال یہ ہے ازالہ او روحانی خزائن جیل نمبر تین صبا نمبر ایک سو چالیس تزکرا یعنی وہی مقدس تبادوم صبا نمبر چھ سو سینتیس اگلا دعوی یعنی نو نو نمبر دعویٰ ہو جائے گا سچا خدا وہی خدا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ابھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی اس لیے لان تو کی آواز نہیں آ رہی مرزا کی ایک کتاب ہے مرزا سنو اس کو آرام زادے کو لان تو شوق بھی پڑا تھا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے لانتوں والی کتاب اس نے اس کتاب میں گن کے نا لانات لانات لانات لانات لانت ایک ہزار مرتبہ لانتیں لکھی ہیں لانتی تھا اس کے حصے میں یہی کچھ آنا تھا تو پہلے پہلی بئی میں قادیان کے قریب قریب اترا ہے اور ادھر کیا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اس کا دوسرے لفظوں میں کیا معنی بنتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ خدا نے قادیان میں رسول نہیں بھیجا تو وہ خدا ہی کوئی نہیں ہے دلات، دلات، دلات، دلات دلات. یہ کتاب ہے دافع البلاء دافع البلاء اولکت اولعلم <laughs> یہ کتاب ہے دافع البلاء صبا نمبر گیارہ روحانی خزائن جد نمبر اٹھارہ صبا نمبر دو سو اکتیس اب ذرا بڑا دعوی نمبر دس کل یاس انی رسول اللہ کم جمی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مرز قادی نہیں کہہ رہا ہے کہیں سمجھے کہ مولوی الحاظ یہ کہہ رہے یہ اسی کی کتاب ہے تذکرہ تبا چہارم سبا نمبر دو سو بانوے نمبر گیارہ عقیدہ نمبر گیارہ کہتے اللہ نے مجھے وہی کی کیا یاسین ان لمن المرسلین علی صراط مستقیم مولوی صاحب لکھ, لکھ لکھ کے ہی تھک گئے ہیں پرسی کو دفع کرو یہ لکھ لو اے ترجمہ کیا ہے یاسین کا ترجمہ لکھتا ہے خود ہی وہی بھی آتی ہے عربی میں پھر ترجمہ بھی کرتا ہے اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر یہ بھی تذکرہ اور بھی ہیں لیکن تذکرہ آسان ہے ذرا اسی کا حوالہ لیکن تذکرہ سبا نمبر چھ سو اٹھاون و چھ سو انسٹھ دیکھو اب ہے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ یہ تو قادیانی کہتے نا ہمارے مرزے نے کو دو کوئی نہیں کیا وہ تو مجدد مسلح تھا یہ غیرت کے بچوں سے پوچھو یہ تمہارے ابے نے یا لکھا ہے یا تم سچے یا تمہارا ابا سچا حرام زادہ دونوں جھوٹے غیرت کہتا ہے سنو اس کی بکواس شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہیں پایا جائے شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہیں پایا جائے اور یہ دونوں میری وحی میں پائے جاتے ہیں تو صاحب شریعت نبی بنا کہ نہ بنا جو قادیانی کہے کہ ہمارے ابا جی نے دعوت نہیں کیا اس الو کے پٹھے کے اوپر یہ کتاب مار حرام زادے یہ کیا لکھا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بک پک کیا اس کو اس گندھ کو جو ہے دبا کرتے ٹھیک ہے اب آپ یہ لکھ لیں یہ آپ نے پہلے لکھ لیا ہے کہ ہیں کس کا ہاں یہ ہے خلاصہ عبارت اربعین ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اربعین وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لطیفہ لطیفہ وہ کتاب ہے اربعین اس میں بڑے بڑے جھوٹ بکے ہیں اس نے بہرآربئن اربعین نمبر چار صبا نمبر چھ روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صبا نمبر چار سو پینتیس اور چار سو چھتیس اب آپ یہ لکھ لیں تعین موضوع یہ جب آپ مناظر سارے ماشاءاللہ اللہ میں اسلام بن رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے اصول مناظرے کا کہ جس سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس سے پہلے موضوع متعین کرو ایسے نہیں کھچڑی پک جائے وہ کچھ بول رہا ہو آپ کچھ بول رہے ہو تو آپ یہ لکھ لیں کہ مرزائیوں اور مسلمانوں کے مابین اہم متنازع فی مسائل تین ہیں حیات وفات عیسیٰ علیہ السلم اجراء نبوت و ختم نبوت نمبر تین صدق و کزب مرزا یعنی سیرت و کردار مرزا اب اب اس بات کو سمجھیں بے شک لکھ لیں کہ جب مرزائیوں سے کہیں ٹاقرہ ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی بحث جو ہے وہ حیات و وفات مسیح کے عنوان پر ہو یا ختم نبوت اور اجرائے نبوت پر ہوں لیکن ہمارے والد صاحب کی نصیحت کیا تھی کہ آپ نے ان موضوعات کو نہیں ماننا آپ نے کیا موضوع بنانا ہے آپ نے سیرت سیرت سیرت و کردار مرزا یا صدق و کسب مرزا اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے عقلی اور نقلی دلائل ہیں کہ حیات و وفات مسیح یا ختم نبوت او اجراء نبوت کے موضوع کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے نمبر ایک ہم اپنے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ و سلم نے جب نبوت کا اعلان کرنا تھا صفا پہاڑی پر چڑے تھے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں ٹھیک ہے بلکہ سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزارے ہیں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا حل وجد تمونی ساد کن ام دیوا تو انہوں نے کیا کہا تھا جر ربنا کا مرارن و تکرارہ ماں بجت کا اللہ صدقہ ٹھیک ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا لہذا اگر مرز قادیانی کو نبی بننے کا شوق آ ہی گیا ہے تو پھر ہم بھی اس کے کردار کو پرکھیں گے اب دوسری بات کہ حیات وفات مسیح کو عنوان نہیں بنانا چاہیے اس کے لیے ایک ہی بات یعنی نقلی بات آپ ایک ہی لکھ لیں خود مرز مرز کا کا حوالہ ایک لکھ لیں کہ مرزا قادیانی اپنے امتیوں کو حیات وفات مسیح کے اوپر جھگڑے کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو یہ ایک ادن سی بات ہے یہ کون کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی یہ کہاں اس نے ارشاد فرمایا ہے اس کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں ملفوظات احمدیہ جیل نمبر دو صبا نمبر بہتر مطبوعہ لندن تو ہم کادیانی اگر کوئی کادیانی آپ سے کہے کہ میاں حیات و وفات مسیح کے عنوان پر بات کرو تو آپ اس کو کہیں گے کہ تمہارے ابا جی نے خود حیات و وفات مسیح کے اوپر جھگڑے اور مباحث و میں پڑھنے سے منع کیا ہے تو اس کا حلالی بیٹا ہے یا حرامی ہے اگر تو حلالی ہوگا تو پھر حیات و وفات مسیح کے عنوان پر بات نہیں کرے گا اور اگر ہے حرامی تو پھر حرامی سے ہماری بات کیا ہے یہ مرزا قادیانی خود روک رہے لہذا قادیانیوں کو اس پر بحث نہیں کرنے چاہیے عقلی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانی کوشش کرتے ہیں کہ وفات مسیح ثابت ہو جائے ہم کہتے ہیں چلو جی وفات مسیح ثابت بھی ہو جائے لیکن ہم مرز آپ ثابت کر دیں چلو بفرز محال ہم مان لیتے ہیں کہ اس علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو کیا پھر تم راضی ہو جاؤ گے وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ماننے کے ساتھ ساتھ تم مرزے قادیانی پر بھی ایمان لاؤ تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا مدار کامیابی وفات مسیح تو نہیں ہے مدار کامیابی تو مرزے کے اوپر ایمان لانا ہے تو پھر اسی پر ہی بحث کر لیتے چلو تم کہتے ہو جی نبوت جاری ہے ہم مان لیتے نبو وت جاری بفرد محال ٹھیک ہے مان لیتے نبوت جاری ہے کیا اس سے کام بنے گا نہیں بنتا بہاء اللہ ایرانی اس نے حیات مسیح کا انکار کیا تھا خود نبی بن گیا تھا نبوت جاری مانی تھی اس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوج شدہ مانتے ہیں اور نبوت کو جاری مانتے ہیں قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کو سچا نبی مانتے ہو یا اس کے امتیوں کو مسلمان مانتے ہو وہ کہتے ہیں نہیں کیوں اس لیے کہ مرزا قادیانی کو پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مدار کامیابی کس کی ذات بنی مرزا کی ذات بنی نا لہٰذا ختم نبوت جاری بھی ثابت ہو جائے وفات مسیح بھی ثابت ہو جائے جب تک مرزے قادیانی کے اوپر ایمان نہ لایا جائے ایک بات تو نہیں بنتی لہذا ہمیں مجبوراً کہاں بات کرنی پڑے گی مرزے کے کردار اور اس کی سیرت پر والے صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن مرزے قادیانی کے کردار اور سیرت کے اوپر بحث نہیں کریں گے کیوں قادیانی لٹریچر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی دجال جو بڑا تھا وہ شراب پیتا تھا کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا ان کے اپنے لٹریچر سے ثابت ہوتی ہے روزنامہ الفضل اٹھتیس کا روزنامہ الفضل ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین ملعون نے ایک رکا پڑا ہے جس میں اس کا ایک امتی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح مود کے اوپر اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ تو ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کباس نہ کر لیا کرتے ہیں مرزا صاحب نے کبھی کباس نہ کر لیا تو کون سے حرج کی بات ہے ہمیں تو اعتراض ہے مرزا بشیر الدین محمود کے اوپر کہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے خود قادیانی کہہ رہا ہے اور قادیانیوں کے رسالے میں چھپا ہوا ہے آج تک اس کی تردید نہیں کر سکے اس لیے والے صاحب فرماتے تھے کہ وہ تمہیں گھیر گھار کے نا لے جائیں گے حیات و وفات مسیح کی طرف ختم نبوت اجرائے نبوت کی طرف آپ گھیر گھار کے نا اس کو ادھر لیا مرزے کے کردار پر اور والد صاحب کا یہ کمال تھا الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جہاں کہیں کی بھی بات ہوتی تھی کھینچ کھانچ کے اس کو مرزے قادیانی کی سیرت کے اوپر لے آتے تھے والد صاحب فرماتے ہیں بس اگر آپ نے منوا لیا تو سمجھ لو کہ آپ مقدمہ جیت گئے اور مسلمان مناظر مناظر میں اتنے گیٹس ہونے چاہیے پاور ہونی چاہیے وہ کچھ بھونکتا رہے آپ اس کو کھینچ کھانچ کے ادھر میں آپ نائجیریا آبادان میں انیس میں یہ پرچیوں کا ٹائم نہیں ہوگا یہ اگر باتیں سن لینا میرا خیال یہ فائدہ مند رہے گا جو میں سنا رہا ہوں جو مجھے ذہن میں ہے 1978 میں انیس سو اٹھہتر میں ٹائم ختم ہو رہے ہیں پانچ رہا صرف صرف پانچ منٹ رہ گئے یا <سلام> اللہ چلو پھر یہ اس چھوڑ دیتے ہیں اچھا <سلام> <سلام> <سلام> چلو وفات مسیح کے اوپر جو ہے نا شروع ہو گیا وہاں کے جو نئے نئے مسلمان تھے نا انہوں نے وفات مسیح کے اوپر مناظرہ رکھ دیا علامہ خالد محمود صاحب اور والے صاحب جو ہے وہاں پہنچ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس پر مناظرہ ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو نہیں کیا تم نے لیکن چلو مجبوراً اب جب بات چیت شروع ہو گئی تو والد صاحب نے قادیانی مناظر سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مرزا قادیانی مسیح مہود تھا تو یہ بتاؤ کہ مسیح مہود جھوٹ بول سکتا ہے اس نے کہا نہیں والد صاحب نے کہا تمہارا مرزا تو جھوٹ بولتا تھا باس پکڑے گئے کہا نہیں, نہیں جھوٹ نہیں بولتا تھا والد صاحب نے کہا میں ثابت کروں گا وہ جھوٹ بولتا تھا انہوں کا ہو نہیں سکتا والد صاحب نے یہاں لکھ دو کہ اگر میں مرزے کی کتاب سے یہ ثابت کر دوں کہ مرزا جھوٹ بولتا تھا تم اس کو پر لانت بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے تھی تو بڑی کڑوی بات لیکن مجبور ہو گئی انہوں نے لکھ دیا اب, اب وہ حیات وفات مسیح گھرول اور مرزا کی سیرت اور صدقوں کے کو شروع والے صاحب نے کہا کہ مرزے کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اربعین یہ جو ابھی اربعین کا والد تھا اس میں وہ کہتا ہے انبیاء گزشتہ کے کشوف نے انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر کتی مور لگا دی ہے کہ مسیح معود چودہویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا نیند یہ کے پنجاب میں ہوگا چونکہ تجال خود چودھویں صدی میں پیدا ہوا نا تو ایک من گھڑت ایک من گھڑت جو ہے وہ کشف بنا لیا ذرا آپ الفاظ پر غور کریں کہ انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر کتی مور لگا دی ہے کہ مسیح معود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا نید یہ کہ پنجاب میں ہوگا والد صاحب نے فرمایا کہ اس نے لفظ بولا ہے انبیاء انبیاء نبی کی جمع ہے جمع کثرت ہے اور اس میں دو لفظ ہیں بڑے ضروری چودھویں صدی اور پنجاب اب مرزا جو کہتا ہے کہ انبیاء نے یہ بات اپنے کشفوں سے ثابت کی ہے تو ہمارا سوال ہے کہ مرزے نے یہ بات کس کتاب میں پڑھی دیکھو ہم جو بھی حوالے دیتے ہیں جب کوئی بخاری شریف کا سر کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کو حوالے دیتے ہیں تو تورات کا انجیل کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے نا تو مرزے کا دیانی کو یہ جو کشف معلوم ہوئے انبیاء کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسیح مؤود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا پھر پید یہ کہ پنجاب میں ہوگا ہمارا سوال ہے قادیانی مناظرین سے کہ ہمیں وہ کتاب لا کر دکھاؤ جس میں انبیاء گزشتہ ان میں حضرت دودود حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کوئی نہ کوئی نبی کا نام تو ہوگا نا کہ انہوں نے مکاشفات میں کسی کتاب میں کوئی کسی جگہ کہا اور شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ اس میں چودویں صدی کا لفظ ہو اور پنجاب تو والے صاحب نے کہا کہ تمہارے ابا جی نے اربعین کے حوالے میں یہ کہا ہے کہ انبیاء گزشتہ کے کشوب نے اس بات پر قطی مور لگا دی ہے کہ مسیح مہو چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا نید یہ کہ پنجاب میں ہوگا وہ کتاب لے آؤ وہ کتاب لے آؤ جس میں کسی نبی کے حوالے سے یہ کشف درج ہے قادیانی فاس کہتے ہیں کتاب تو ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے والد صاحب نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں آپ لے آئیں دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے انہوں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں پاکستان ہم پیچھے سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے آپ کو بھیج دیں گے والد صاحب نے کہا ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے جب تک کتاب نہیں لاؤ گے تمہاری جان نہیں چھوڑیں مناظرہ پھنس گیا چھ گھنٹے ہو گئے وہ کہتے خدا را معافی دیں چلے جائیں والے صاحب کہتے یا مانو کہ تمہارے ابا جی نے جھوٹ بولا ہے یا کتاب دکھاؤ جب چھ گھنٹے ہو گئے تو وہ جو مناظرے کا تھا نا وہ جس مرزاڑے میں مرزاڑا پروز نے گردوارا وہ مرزاڑا جس میں وہ مناظرہ ہو رہا تھا اس کے امام سے کہا والے صاحب نے وہ اس کا سالث تھا اس کو کہا لے آؤ ان کو, کو اپنے مناظرین کو کتاب لے آئیں مرتا کیا نہ کرتا اس نے ان کو کہا بھائی تم نے جو وعدہ کیا ہے کہ کتاب ہے تو پیش کرو ورنہ اپنے شکست مانو وہ بے شرموں بے حیا ہو کر اپنے مرزاڑے کی لائبریری میں گئے کافی دیر چکر دیر لگا کے آئے اور ایک کتاب لے کر آگے شور مچانے لگ گئے حوالہ مل گیا حوالہ مل گیا حوالہ مل گیا اب یا تو مسلمانوں نے ہارنا ہے جیتنا ہے مناظر کا کام یہ ہے کہ وہ سامعین کے نفسیات پر کنٹرول کریں ان کو لوز نہ ہونے دیں وہ کہہ رہے ہیں حوالہ مل گیا حوالہ مل گیا والد صاحب فرما رہے ہیں شور مچا رہے ہیں قادیانیوں کا جھوٹ ثابت ہو گیا قادیانیوں کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ کیسے وہ ایسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کتاب نہیں ہے تھوڑی دیر پیر کہہ رہے تھے کہ کتاب تو اب کہتے کتاب مل گئی تو جھوٹ ثابت ہوا کہ نہ ہوا اب وہ ایسے ڈھیٹ اور بے شرم ان بےغیرت کے بچوں کا نبی جھوٹا ڈھیٹ بے حیا تو وہ بھی ڈھیٹ بے حیا انہوں نے کتاب ہیں جی اچھا انہوں نے کتاب کھولی کہا دیکھو جی حوالہ مل گیا ایسے کر کے حوالہ مل گیا ایک بار تو سامعین کے اوپر سکتہ تاری ہو گیا تو والد صاحب نے کہا اچھا درمیان میں ایک بات ہوئی والد صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا تو وہ چوہے جو ہے وہ اندر گئے نا کتابیں تلاش کرنے کے لیے تو پیچھے سے علامت صاحب نے کہا کہ مولانا چنٹی صاحب اگر کتاب کا حوالہ مل گیا تو پھر کیا بنے گا والد صاحب نے فرمایا علامت صاحب گھبرائے نہیں مجھے پچیس تیس سال ہو گئے ربوے کے اس معنی میں ربتآباد میں چناب نگر ہو گئے مجھے پچیس تیس سال ہو گئے قادیانیوں سے ربے کے قادیانیوں سے حوالہ مانگتے ہوئے وہ تو پیش نہیں کر سکے یہ افریقہ کے کالے چوہے یہ کہاں سے حوالہ لے کر وہ انہوں نے کہا حوالہ مل گیا حوالہ مل گیا والے صاحب نے کہا حوالہ مانگا میں نے دکھاتے تم عوام کو پہلے مجھے دکھاؤ وہ جب کتاب دیکھی کوئی حوالہ نہیں جھوٹ یہ سب دیکھا یہ دیکھا کوئی نہیں والے صاحب کتاب کو الٹتے پلٹتے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے کبھی اینک اتارتے ہیں کبھی پہنتے ہیں بھائی ہمیں تو حوالہ نظر نہیں آ رہا وہ جو تھا امام مرزارے کا سالس اس کو کہا بھئی مجھے تو نظر نہیں آیا تمہیں نظر آتا ہے تو دکھا دو وہ حوالہ ہوتا تو نکلتا والے صاحب کہتے تھے یہ حوالہ جو آپ کو پیش کیا ہے نا عربہین والا والے صاحب جوش میں آ کر کہتے تھے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے تلو ہو سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے قادیانی اپنی قبر سے بھی نکل کر آ جائے وہ حوالہ پیش نہیں کر سک جب وہ امام جو تھا وہ اس نے دیکھا وہ حوالہ ہوتا تو نظر آتا آخر وہ مجبور ہوا اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے مربیوں نے جو حوالہ دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ حوالہ پیش نہیں کر سکے لہذا میں اعلان کرتا ہوں قادیانی جھوٹے اور مسلمان سچے اور اور اور اعلان کرنے پر اس کے اعلان کرنے پر ساڑھے تین ہزار کادیانی بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے توبہ طےب ہو کر مسلمان اسلام ضلط! اسلام کادیانیت لیکن حضرات محترم یہ کب جب آپ کو حوالے یاد ہوں گے اور آپ کے اندر وہ جرت ہوگی بات کرنے کی اب وقت ختم ہو گیا لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا صرف مرد قادیانی کے جو اس نے فتوے دیے جھوٹ بولنے والوں کے متعلق وہ ایک یا دو فتوے لکھ دو دو, دو لکھ لو دو فتو لکھ لو پھر ایک یا دو جھوٹ اور پھر بات ختم پیسہ ہضم سنو بھائی کہتا ہے دو, دو دو فتوے یا سارے مفتی بھی دو تین کر لیں تین بھیتر ٹھیک ہے فتویٰ نمبر ایک مرزا قادیانی کا جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں یہ مرزا قادیانی کا ہے ہمارا تو اتنا سخت نہیں ہوتا لیکن ان کا فتویٰ ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں اس کا مطلب کیا نکلا جو جھوٹ بولتا ہے وہ کون ہوتا ہے مرتد تو مرتد آدمی نبی بن سکتا ہے یہ حوالہ لکھ لو زمیمہ زمیمہ تحفہ گولڑیا کتاب <تصفح> <تصفح> <متن> کا نام ہے وہ گولڑا شریف وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے ڈائریکٹ مناظرے ہوتے تھے نا اس سلسلے میں پھر کتابیں لکھی تو اس کا اس کا نام رکھ کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڑیا ہاشیہ شیا صفا نمبر بیس اور روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صفا نمبر چھپن یہ فتوا ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا ہے اگلا اگلا فتوا لکھ لو فتوا فتوا نمبر دو اہم. تکلف سے جھوٹ بولنا گو جانتے ہیں گو اے گو جانتے گو پشتو میں کیا کہتے ہیں پشتو پخت ہاں کہتا ہے تکلف سے جھوٹ بولنا گو یعنی گل کھانے کے مترادف ہے مردے کا فتویٰ ہے تکلف سے جھوٹ بولنا گو کھانے کے مترادف ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے گو کھانے والا آدمی نبی ہو سکتا ہے یہ کتاب کا نام ہے زمین اور روحانی خدان جلد نمبر گیارہ سوا نمبر تین سو تینتالیس تھری فور تھری لکھ لیا ایک آخری فتوا آخری فتوی کے بعد ایک جھوٹ ویسے آپ نے لکھ بھی لی ہے ایک اور لکھیں گے اچھا دو فتوے ہو گئے تیسرا فتویٰ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وہی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے جو آدمی ایک اپنی طرف سے ایک بات بناتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر وہی کی ہے اللہ نے میرے اوپر وہی کی ہے تو ایسا آدمی کتوں خنزیروں اور بندروں سے بھی اب یہ تین فتوے ان فتو کی روشنی میں اب ہم آپ کو مرزے قادیانی کے تین جھوٹ چھوٹے چھوٹے جو آدھی آدھی ستر کے ہیں یا دو دو ستر کے ہیں لیکن اس کو پیش کرنے کا ایک ڈھنگ ہے اگر آپ والد صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی مردہ اپنی قبر سے بھی اٹھ کر آ جائے وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا جھوٹ نمبر ایک کیا کہتے اس کا حوالہ کتوں والا حوالہ یہ ہے براہین احمدیہ جلد نمبر پانچ صفا نمبر ایک سو چھبیس و ستائیس روحانی خزائن جلد نمبر اکیس صفا نمبر دو سو ترانوے یہ فتوے ہو گئے اب جھوٹ جھوٹ نمبر ایک اولیاء گزشتہ کے کشوف نے وہ اچھا یہ بھی سن لیں پہلے زمانے میں یہاں پر عبارتی انبیا ایک گزشتہ کے کشوب نے جب والد صاحب نے رگڑا لگایا نا تو انبیاء ثابت نہ کر سکے تو یہاں پر انبیاء کو کاٹ کر اولیاء بنا دیا اور پھر آڈیشن میں لکھا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی اب جو نئے ایڈیشن ہیں وہ جو نوٹ آ گئی غلطی ہو گئی تھی وہ بھی ایڈیشن وہ نوٹ بھی غائب ہو گیا تو بہرحال اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر کتی مور لگا دی ہے کہ وہ یعنی مسیح معود چودویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کے پنجاب میں ہوگا ہم کہتے ہیں کادیانیوں اپنے اگلے پچھلے زندے مردے سارے اکٹھے کرو اور دنیا جہان کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں یہ چودویں صدی اور پنجاب کا لفظ ہو منہ مانگا انعام دیں گے ورنہ مانو کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا تھا جھوٹ بولا تھا اور مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے, اور کون ہوتا ہے کتوں خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے ایمانداری سے بتاؤ مرزا قادیانی اپنے فتوی کے مطابق مرتد بو کھانے والا کتوں خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہوا کہ نہ ہوا آہ! یا تو یا ثابت کرے یا مانے ٹھیک ہے چلو مختصار بالکل مختصر یہ تو بت... اربعین نمبر دو سبا نمبر تیس تبا چناب نگر ربوا اور روحانی خزائن جیل نمبر سترہ صفا نمبر تین سو اکہتر یہ لکھو جی جھو نمبر دو تین شہروں کا نام تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ مدینہ اور قادیان قادیان کا لفظ ہے قرآن مجید میں مرزا قادیانی کہتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے تو قادیانیوں سے کہو کہ یا تو قرآن مجید میں سے قادیان کلفت دکھاؤ ورنہ تو مانو کے مرزے نے فتویٰ دیا ہے ایسا بدذات انسان جو اپنی طرف سے بات تراش کر لاتا ہے اور پھر کہتا ہے جو وہی ہے جو خدا نے میرے اوپر کی ہے ایسا بدذات انسان تو کتوں سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے یا تو قرآن مجید میں یہ قادیان کا کلفت دکھاؤ دکھا سکتا ہے کوئی قادیانی نہیں دکھا سکتا تو پھر پھر مرز نے سچ بولا یا جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے والا مرز کادیانی کے فتوے کے مطابق کون ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے اور بولو کون ہوتا ہے آنے والا اور کون ہوتا ہے کتوں کتوں اور, اور بندروں سے پتھرو قادیانیوں کو کرے سے پکڑو ان کو کہو آرام زادہ تم ہمارے قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہو ہم نے صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کو کنگالا کہیں کا دیان کا لفت ہو تمہارا ابا بکتا ہے اس کو ہم بکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کا دیا کا جھوٹ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ आخری, آخری آخری اوہ یہ ازالہ او ازالہ جوش میں بھول جاتی ہے باتیں ہوش بھی ہونا چاہیے ازالہ اضال برحاشیہ صبا نمبر چونتیس روحانی خزائن جلد نمبر تین سبا نمبر ایک سو چالیس چوٹ نمبر تین مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے خدا نے لکھ لو لکھ رہے ہیں خدا نے قرآن شریف میں کہا کہ اٹھارہ سو ستاون میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا کہیں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کا کوئی ہنسہ پڑھا آپ یہ بے غیرت کا بچہ قرآن مجید کو بے الزام لگا یہ سچا ہے یا جھوٹ ہے پھر سن لو وہ بختا ہے خدا نے قرآن شریف میں کہا کہ اٹھارہ سو ستاون میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا اٹھارہ سو چھپن میں کیوں نہ اٹھایا جائے گا یا اٹھارہ سو ساٹھ میں کیوں نہ اٹھایا جائے گا یہ سچا یا جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے مرزا کے فتح کے مطابق سمجھ نہیں آ رہی نہیں سمجھ آ رہی بو کھانے والا اور کیا ہوتا ہے دیکھو علامہ خارج محمود صاحب نے کہا تھا کہ میرے مناظرے کا موضوع کیا ہے کہ مرزا قادیانی دینی بو کھایا یا نہ کھایا اب آپ کا دل ضمیر مانتا ہے چلو حوالہ لکھو پھر چھٹی روحانی خزائن جیل نمبر تین وہی اضال اوہام ہے جیل نمبر تین سفا نمبر چار سو نبے برحاشیا چار سو نبے فور نائن زیرو ایک نائن زیرو والا بھی بیچارہ پکڑا گیا نا نائن زیرو والا پکڑا گیا بہرحال یہ تو ہے مشت نمونہ ادخروارے یہ تو یہ تو پندرہ دن کا نصاب تھا یہ ہمیں تو پندرہ گھنٹے بھی کوئی نہیں ملے اور پندرہ یہ بھی ہمیں کوئی نہیں ملی اس لیے بالکل کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے آپ کو کچھ نہ کوئی بات سمجھ آئی ہے تو پھر آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کریں گے تو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں وہ ماں علین اللہ البلاغ